صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و یا رسول اللہ و علی الک و اصحابک یا حبیب اللہ و علی ان و یا صلاۃ نبی اللہ صلاۃ و و علی الک و اصحابک یا نور اللہ و علی ان و اصحابک بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے اس جہاں میں بہت خوش ہیں کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہمارے درمیان ہے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 سلسلے میں عرض کیا ہے کہ اور شعرا جو ہے نا وہ الفاظ تلاش کرتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس الفاظ حاضری دیتے ہیں ذرا غور دیے گا اس شعر پر نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا ٹھیک ہے اچھا ذرا سمجھیں گے نا اس کو پہلے مشکل الفاظ بتا دیتا ہوں یہاں جو ہے وہ نبوی سے مراد نبی پاک علیہ سرف اسلام کی نسبت ہے اس میں الوی یعنی حضرت علی المرتضا کرم اللہ تعالی وزال کریم کی طرف نسبت کی گئی اچھا بطلی حضرت فاطمہ, تو زہرہ رضی اللہ فاطمہ بطول ان کی طرف نسبت کی گئی نی کہتے ہیں بارش کو ٹھیک ہے فصل فصل یعنی یہاں فصل سے مراد اولاد بھی ہے اور فصل سب جس کو کہتے ہیں باغ میں جو فصل اگتی ہے اور گلشن سے مراد باغ ہے اب ذرا غور کیجیے گا پہلے کیا برستی ہے بارش پھر کیا اگتی ہے فصل پھر کیا بنتا ہے گلشن پھر کیا اگتے ہیں پھول اور پوروں سے کیا نکلتی ہے مہک اب سیکوینس دیکھیں یعنی روس پاک جو آپ کی آج آپ یہ پوری دنیا میں آپ کی مہک ہے نا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نبوی بارش ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ اسلام کی اب آل میں سے ہے نا تو ان کے فیضان کی پہلے بارش ہوئی پھر اس کے بعد کیا ہوا البھی فصل ہوگی مولا علی کی اولاد میں سے ہے نا تو علوی فصل ہوگی بتولی گلشن یعنی آپ بی, بی فاطمہ کی طرف سے بھی فیضان لے رہے ہیں تو یہ گلشن انہی کے فیض سے ہے اور پھر آپ حسنی پھول ہیں امام حسن کی اولاد سے ہیں تو یہ پھول حسنی ہے اور اس میں جو مہک ہے وہ امام علی مقام امام حسین کی ہے کیا شاندار انداز میں پنجتن پاک کا تذکرہ بھی کر لیا کبھی تو کہتے ہیں نا اس باغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اب یہاں ایک اور باریک اشارہ بھی ہے حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا جب حسنین کریبین کی بات آئی تو پھول کی بات کیوں کی یہ اس حدیث کی طرف گویا اشارہ ہے کہ میرے نبی علیہ سلاط السلام کچھ اس طرح ارشاد فرماتے کہ یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں اور پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام ان کو پھولوں کی طرح حسنین کریبین کو سونگا بھی کرتے تھے اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کمال کرتے ہیں اللہ حضرت بھی فصل کی بات بھی کی بارش کی بات بھی کی گلشن کی بات بھی کی پھول کی بات بھی کی اور مہکنے کی بات بھی کی لیکن نصب پورا بیان کر دیا چین آف اسپرچولیٹی کو پورا بیان کیا کیا بات ہے اعلی حضرت کی اب اگر آپ سمجھیں گے تو بہت لطف گا کیا لکھتے ہیں نبوی می علوی فصل بتونی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا پھولنا تیرا مجھے مجھے اسلامی بھائی اب اگلا شعر انداز یہی ہے مگر موضوع مختلف ہے اب لکھتے ہیں نبوی زل برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا پہلے بارش فصل گلشن پھول اور مہک کی بات کی ہے اب بات کچھ آسمانوں کی اور وہاں موجود ستاروں کی ہو رہی ہے زل کہتے ہیں چھاؤں کو سائے کو، برج کہتے ہیں گنبت کو اس, اس یعنی ستارے کے مقام کو بھی برج کہا جاتا ہے اچھا اجالا یعنی روشنی کچھ اس طرح فرما رہے ہیں کہ یا غوث پاک آپ پر نبی پاک علیہ السلام کا سایہ ہے آپ مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کا برج ہیں۔ سید النساء حضرت فاطمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزل ہیں۔ آپ امام حسن مجتبہ کا چاند ہیں۔ اور ابام حسین رضی اللہ عنہ کی روشنی ہے چاند حسنی ہے اجالا حسینی ہے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی کیا خوبصورت بات لکھی نبوی زل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا نبوی زل علوی برج چاند حسین حسین او اللہ اب اللہ, یہی انداز اپنایا یہی نصب بیان ہو رہا ہے مگر الگ الگ انداز میں الگ الگ شان میں نبوی وی خر کوہ بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلّہ تیرا اب یہاں خور سے مراد سورج ہے کوہ سے مراد پہاڑ ہے مادن سے مراد زمین کی کان تجلّہ سے مراد تجلی یعنی روشنی اب اگر اس کو تھوڑا سا غور کرے کہ سورج کی روشنی جو ہے اس سے پہاڑ نظر آتا ہے پہاڑ کے اندر جائیں تو پھر اس کے اندر کوئی غار کوئی ایسی جگہ کان نظر آتی ہے اس کان کے اندر ہیرے جواہرات ملتے ہیں اور اس ہیرے جواہرات سے روشنی نکلتی ہے या। या। ذرا غور کیجئے نبوی خور علوی کو بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا یعنی یا غوث آزم اب نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام کے نور نبوت کے سورج ہیں حضرت علی المرتضا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی ولایت کا پہاڑ ہیں خاتون جنت فاطبہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کان ہیں ابام حسن مشتبہ کا لال ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روشنی اور جلوہ ہے <تصفح> یعنی لال حسنی ہیں <تصفح> اور اسی لال کا اجالا حسینی ہے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی دوبارہ شیر کو سنیں گے کیا خوبصورت بات کی خر خوری کوہ بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلہ تیرا <تصفح> لال ہو سینی تیرا لال ہو سین جا تیرا میرے بیچ اسلامی بھائیو اب ذرا اگلا شیر ایک بہت خوبصورت عمل کی طرف اشارہ ہے اور آج میں نے انشاءاللہ اس سلسلے کی برکت سے آپ کو ایک شاندار یوں سمجھیے ایسا حل دینا ہے کہ کوئی اگر کسی مصیبت میں ہے پریشانی میں ہے تو وہ دو رکعت جو سارے عالم میں بڑی مشہور ہے جسے نماز غوثیہ کہتے ہیں جی ہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کیا لکھتے آل حضرت حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے یگانا ہے دو گانا تیرا کیا بات ہے اعلی حضرت کی حسن نیت یعنی نیک ارادہ ہو خطا یعنی غلطی قصور یگانا منفرد لاجواب ون اینڈ اونلی اور دو گانا یعنی دو رکعت نماز اس کو دوہرے کو دو کو دگانا کہتے ہیں دو رکعت کو بھیگانا کہتے ہیں یگانا ہے دوگانا تیرا بڑی کمال کی بات ہے یہ یعنی یگانا دگانا کیسے ہو سکتا ہے یگانا تو ہوتا ہی روکھا ہے نرالا ہوتا ہے مگر کیا خوبصورت ایک ردم بن رہا ہے شیر کے اندر یعنی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حسن نیت کے ساتھ یا یعنی حضرت کا اپنا تجربہ بھی ہے اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی سلات الغسیہ پڑھے تو یہ دو رکعت اس کو ضرور کام آتی ہے اللہ کی رحمت سے اس کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور یہ یگانہ ہے یعنی منفرد ہے دو گانہ تیرا جو دو رکعتیں آپ نے بتائی ہیں وہ کمال کی ہیں میٹرس بھائی اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے غوث پاک آپ اس قدر بڑے مرتبے پر ہیں کہ عام انسان چاہے کتنی عبادت کر لے مگر آپ کا دو رکعت بھی رب کی بارگاہ میں ادا کرنا اجر و ثواب کے معاملے میں وہ بہت برتر ولا ہے اور اللہ والوں کی عبادتوں کا ثواب انہیں اخلاص کی وجہ سے ان کے قرب الہی کی وجہ سے بہت زیادہ عطا کیا جاتا ہے لیکن جس دوگانے کی طرف اس شیر میں اشارہ ہے اگر یہ سلاۃ الغوثیہ کی طرف اشارہ ہے تو آئیے آج کے سلسلے کی برکت سے کچھ سلاۃ الغوثیہ کے بارے میں بھی, بھی سن لیتے ہیں مجموع اسلامی بھائیوں سلاۃ الغوثیہ غوث پاک رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی جو میرے وسیلے سے اللہ جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی جو شخص دو رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحم شریف کے بعد کل ہو اللہ شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے پھر بغداد شریف کی طرف گیارہ قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے انشاءاللہ اللہ وہ حاجت پوری ہوگی سبحان اللہ شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ ملا کیا غس آزم دستگیر اب اس کو پھر سنتے ہیں کہ کس پیارے انداز میں اس مبارک دو کا تذکرہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا حسن نے نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے یا گانا ہے دو گانا تیرا اس نے نیت ہوتا اللہ, اللہ. بھائی آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے شیر سنا تھا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تو اب جو غوث پاک کے در کا سگ ہوتا ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ سے نسبت رکھنے والا ہوتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے تو بڑا پیارا انداز اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میں بھی تو قادری ہوں میں بھی تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں اور نسبت کے ساتھ تیرانے ازام جو میرے ہیں ان کے شجرے کے ساتھ میرا تعلق بھی تو غوث پاک سے ہے الحمدللہ ہم سب جو قادری ہیں ہمارا تعلق بھی تو غوث پاک سے ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا واقع. یعنی میں یقیناً آپ کے در کا غلام ہوں آپ ہاں تھوڑا نسبت تھوڑا واسطے زیادہ ہیں مگر ہوں آپ کا غلام اب ذرا اس کو سمجھ لی دیئے در کہتے دروازے کو سگ کہتے کتے کو نسبت کہتے تعلق کو ڈورے سے مراد دھاگا ہے اب یہاں کیا خوبصورت بات ہے کہ آپ کا دروازہ نبی پاک علیہ السلات اسلام کے دم قدم کا دروازہ ہے اور اس دروازے سے آپ کے اس سگ کو تعلق اور نسبت ہے اور آپ کے سگ سے میری جو نسبت ہے آپ میں اور مجھ میں اگرچہ زمانوں کی دوری ہے لیکن میرا دل آپ کی محبت سے معمور اور آپ کی نسبت سے سرشار ہے زمانوں کی دوری کے باوجود میری گردن میں آپ کی محبت اور نسبت کی بندش ہے یعنی میرے گلے میں آپ کی غلامی کا پٹا موجود ہے اور یہ ہمیں میٹھے سامی بھائیوں بڑی بڑی پیاری یعنی ایک تشبیح بھی دی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتے کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے اور بعض اوقات پٹا بتا دیتا ہے کہ یہ کس کا کتا ہے آلہ حضرت نے بڑی ساری والی بات کی ہے کہ غصے پات ہے بڑے زمانوں کا واسطہ بیچ میں بہت سارے پیر بھی ہیں لیکن ہوں آپ کا غلام اور میری گردن میں بھی آپ کی غلامی کا پٹا موجود ہے اور اسی نسبت سے میں اپنی مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں کیا پیارا انداز ہے تجھ سے میری گردن میں بھی ہے دور کا دورا تیرا اب چونکہ اپنے پہلے کنیکٹوٹی کو مضبوط کیا پروف کیا کہ میں بھی آپ کے در کا گدا اور میرے گردن میں بھی آپ کی نسبت کا پٹا ہے اب کیا کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حاصر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا دنیا میں بھی جو بغیر پٹے کا کتا ہوتے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے لیکن جو پٹے والا کتا ہو لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی مالک ہے اگر اس کو مارا تو مالک دعویٰ کر دے گا اور بعض اوقات جب کتے کے گلے میں ایک مخصوص پٹا دیکھا جائے تو لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کتا کس کا ہے تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائی بڑی خوبصورت بات ہے کہ یا غوث ہم نے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے اور امید ہے کہ اس پٹے کی برکت سے اب شیتان ہمیں بہکا نہیں سکے گا مارے نہیں جائیں گے ہمارا ایمان سلاوت رہے گا اور اللہ کرے کہ حشر تک یہ غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں پڑا رہے بلکہ تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غوث پاک حاضر ہوں تو یہ غلام ان کے پیچھے پیچھے غوث پاک کے پیچھے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں بڑی پیاری تمنا ہے قادریوں کے لیے بڑا حوصلہ بھی ہے کیا لکھتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں لگی مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ مارے جاتے تک میرے گلے تیر پرٹا تیرا سک میرے گلے پر ہی کانٹیکسٹ ہے یہی عنوان ہے یہی انداز ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تہرا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تر کہتے ہیں کہ یا گو سے پاک ہوں تو آپ کے در سے دور بغداد میں نہیں رہتا رہتا ہند میں ہوں مگر وہاں بھی آپ کے گن والا ہوں ہوں آپ کا سگ ہوں آپ کے در کا کتا پٹا گلے میں موجود ہے تو وہاں بھی پہرا دے رہا ہوں آپ کی ناموس پر آپ کے ذکر پر اور آپ سے جلنے والوں کے چراغ بجانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ کی آپ کی شان بڑھانے کے لیے میں پہرہ دے رہا ہوں تو میری اس خدمت کو دیکھ کر جو بغداد میں جو سگ ہیں وہ میری قسمت کی گویا داد دہیں میرا میرے, میرے, میرے قسمت کی قسم کھائیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں کیا خوبصورت بات کی ہے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا میرے میں بھی ہوں تو دیتا پہرا تیرا ہند میں بھی ہوں تو دیوار ہوں پہرا را تیرا بابا خان اللہ سبحان اللہ اب دیکھیں مرید ہو تو ایسا آجزی ہو تو ایسی اور امید ہو تو ایسی کیا لکھتے ہیں بد سہی چور سہی مجرب و ناکارا سہی اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا اسلامی بھائیوں آب, یہاں بد سے براد برا ہے ناکارہ یعنی جو کسی کام کا نہ ہو کہہ کیا رہے ہیں کہ اگر سے میں برا ہوں چور ہوں غلط ہوں خطا کار ہوں کسی کام کا نہیں ہوں مگر میں جیسا بھی ہوں یا غوث اعظم ہوں تو آپ کا غلام آپ ہی سے تو مجھے نسبت ہے اور آپ کے کرم سے میں اچھا ہو جاؤں گا اسی انداز کو میرے شیختریقت امیر علیہ سنت نے بھی اپنی منقبت میں لکھانا اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد بد کار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ بڑا پیارا انداز ہے اپنے پیر سے نگاہ لطف کی امید کرنے کا اور واقعی غوث پاک اتنے شفیق اور کریم ہے کہ خود فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ کے مریدوں میں تو اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے تو غوث پاک نے کمال جواب ارشاد فرمایا اے میں مبارک ہوں پاک فرماتے ہیں اچھے میرے لیے ہوں گے اور میں اپنے برے مریدین کے لیے ہوں گا میں اپنے گناہ مریدین کے لیے ہوں تو پھر کیوں نہ ہم یہ کہیں بد سہی چور سہی مجریمو ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا بد سگی چور ناکارہ بد ناکارا پیر سے گویا لاڈ اور ناس کا انداز ہے کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندا رسوا تیرا یعنی غوث پاک سے بڑی پیاری التجا ہو رہی کہ غوث پاک اگر میں رسوا ہو گیا نا اگر میری عزت تار تار ہو گئی میرے ایپ کھل گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کا مرید آپ کا چاہنے والا آپ کے در کا فقیر وہی نا جو رسوا ہے تو یا غس میری تو لاج آپ کے ہاتھ میں ہے اب آپ نہیں بچانا ہے آپ کے, آپ کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا ہے شاعر کہتے نا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث ہے آزم نیچے اسلامی بھائی یہ بڑا بڑا ہی نرالا انداز ایک اور شاعر منقبت میں لکھتے ہیں نا جھول کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا یہی انداز ہے یہی لاڈ ہے اور کیا پیارے انداز میں ارض مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندا رسوا تیرا مجھ کو رسوا بھی کرے گا تو یوں ہی اعلی حضرت کے کلاموں میں ایک ہی مکتا ہوتا ہے اور مکتا اس شیر کو کہتے ہیں جس میں شاعر آخر میں اپنا تخلص استعمال کرے یعنی اعلیٰ حضرت کا تخلص رضا ہے مگر اس منقبت میں کمال یہ بھی ہے کہ آلہ حضرت نے اس میں ایک نہیں دو نہیں تین مکتے عطا فرمائے دوسرا مکتا کتنا خوبصورت ہے لکھتے ہیں رضا یونا بلک تو نہیں جید تو نہ ہو سدے ہر دہر ہے مولا تیرا بلک سے مراد یہاں کیا ہے بلک بلک کر رونا بے قرار ہو کر رونا اور چلا چلا کر رونا جید یعنی خالص خرا عمدہ نیک اور دہر سے مراد زمانہ ہے کمال بات کرتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں رضا تو ایک نیک نہیں ہے تو جید نہیں ہے تو خالص نہیں ہے تو اتنا بلک بلک کر مت رو اتنا بے قرار نہ ہو ایک نسبت تیرے پاس ہے ہاں؟ اور وہ کیا ہے لکھتے ہیں سید دے دے ہر دہر ہے مولا تیرا تو جس آقا کا غلام ہے نا جس پیر کا مرید ہے وہ بہت ہی نیک ہیں بڑے خالص ہیں رب کی بارگاہ بڑے مقبول ہیں ان کے چرچے ہر دور میں رہے اور تو جب ایسے ایسے عظیم بزرگ کا غلام ہے ان کا مرید ہے تو پھر اتنا بے قرار مت ہو ان کی نیکی ان کی پرہیزگاری اللہ کی رحمت سے تجھے اس نسبت کی برکت سے ان کی نیکی اور پرہیزگاری کا صدقہ نصیب ہو جائے گا اور تیرا بھی کام بن ہی جائے گا کیا خوبصورت آس ہے اپنے پیر سے اور اپنی نسبتوں سے سکھان اللہ آر آل حضرت خود ہی تو ایک شعر میں لکھتے ہیں نا کیسے آکاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے کیسے آکا کیسے آکا بندہ ہوں رضا کیسے آکا کے میرے کے کس کا اسلامی بھائیو اب ذرا اس, اس مقتے کو دوبارہ سنیے ہے رضا یوں بلک تو نہیں جید تو نہ ہو سیدے دے ہر دہر ہے مولا تیرا ہے رضا یونہ بلک تو نہیں جید بلکہ اللہ تیسرا اللہ مکتا اور شاندار مکتا لکھتے ہیں فخر آکام رضا اور بھی ایک نظم رفی چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا فخر سے مراد یہاں بڑائی بلندی ہے رفی یعنی اعلیٰ قسم کی بلندی والی اور سنا خان یعنی تعریف کرنے والا مدھا سرائی کرنے والا نعت پڑھنے والوں کو بھی سنا خان کہتے ہیں اعلیٰ درف دیکھتے ہیں کہ اے رضا پاک کی شان میں ایک اور اچھی ارفا اور آلہ بلندی والی نظم لکھ لے تاکہ تیرا نام بھی ان کے سنا خانوں میں شامل ہو جائے تیرا چہرہ بھی غص پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مدح سرائی کرنے والوں میں شامل ہو جائے یعنی اتنی شاندار منقبت لکھنے کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو انکریج کر رہے ہیں دوبارہ ابھار رہے ہیں اے رضا فخر آکام رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا For the day بتِ غوثِ آزم اور مبی کلمِ رضا سے ہم نے سننے کی سمجھنے کی کوشش کی حضری چینل دیکھتے رہیے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم